جی یہ سب کچھ کہنے کے بعد میں ناچیر اشرف کے اس مسئلے کو لوگوں میں اس کے مخصوص رنگ کے ساتھ پھیلانے اور اچھالنے کے سبب کی طرف آتا ہوں اصل میں اس مسئلے کے اچھالنے کا سبب جو ہے جو حقیقی اس پر خدا کی لعنت بنی ہے وہ لانت الہی کیا بڑی اس پر؟ خدا کیا ہوا اس پر بے کہ جب وہ میرے ملازرہ شوق سیالوی کے ساتھ جو ہوا تھا اس کے اندر سالس بن کر آیا تھا نا اس کے سامنے سکولوں کالجوں کے بڑے بڑے ٹکر اور گستاخیاں اللہ رسول کی پیشگی سامنے رکھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوا جب اس کے سامنے کرم شاہ ازاری کی بات آئی جب تو ہم کرم شاہ ازری کر رہے ہیں اور مولناب رشید صاحب جو تھے جامعہ نظامیہ کے فوجوں گئے ہیں یہ خاتمے کے اور سب کے استاد کے کشمیر کے تھے وہ بھی کرم شاہ کہتے تھے یہ مجھے خادم نے خود قیام کیا تھا خادم رفیق نے یہ خود مجھے قیام کیا عبد ابدالرشید صاحب اس کو کرم شاہ کرتے کرم کا مانا ہوتا ہے کیڑا ہوتا ہے وہ کرم شاہ نہیں تھا وہ کرم شاہ تھا کرم کا مانا ہوتا ہے مہربانی تو جب کرم شاہ کا ذکر آیا نا اور اس کے کفریات میں نے سامنے رکھے اس کے خلاف چند باتیں کرنے لگا یہ آگ بگولا ہو گیا پہلے ٹس سے مس نہیں رسول کی تمام گستاخیوں پر زلیل کے چہرے پر فیبر بھی نہیں بدلے جب ہی جناب وہ ذکر چھڑتا گیا نا اس کا گرم کا یہ آگ ہو گیا رہتا بس بخش ہم جانتے ہیں کہ پیر کرم شاہ صاحب کو فلانا یہ ہے وہ ہے بس ان کے خلاف نہیں ہم سنتے تھے حضرت یہ ایک ایسے مثال یہ ایسے تھا جس طرح کے ایک شخص تھا اس کے باپ کو جوتے مار رہا تھا کوئی آدمی وہ ساتھ بیٹھ کر دیکھ رہا تھا اس کا ایک کتا ساتھ کھڑا ہوا تھا جوتے مارنے والے نے ایک جوتا اس کے کتے کو مار دیا حضرت وہ ناراض ہو کر کھڑا ہو گیا لڑنے کے لیے کہاں لگا بے خیرا میرے باپ کو مارا تھا میرے کتے کو بھی مارنا شروع کر دیا کا یہ حال ہے کہاں خدا رسول کی عزت اور کہاں کہاں کے رشا کی ذلت ان کی پرواہ نہیں ہے اور ان کے لیے لڑنے تو آ جاتے ہیں بات کیا؟ جب اس نے یہ غیرتی دکھائی نا حضرت جی دو شخص تھے ایک مطلب مناظرے کے لیے آیا ہوا تھا شوقت وہ بھی یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد لین ذرا نے تبدیل ہوا واپس گیا اس پر خدا کی لانت پڑی کے جاتے ہوئے اپنی شاگردانی کے ساتھ پکڑا گیا میں خوار ہو کر نکلا سیال شریف چلا گیا سیال شریف پھر اسے کام میں پکڑا گیا وہاں سے زلیل ہو کر نکلا اور اب وہ بہاڑی کے ساتھ جڑا موڑا وہاں ہو اب پتا نہیں وہاں پر آئے جانے کافی اچھے سے اُس پر تو خدا کا غلط یوں ٹوٹ پڑا آخر حق کو ظاہر ہونے کے بعد پھر بھی ٹھکرا دینا پھر اللہ تعالیٰ اور جناب جی نا دوسرا یہ ہے کہ یہ جو تھا اشرف یہ جب گیا اس نے جو اس کو کرنا چاہیے تھا اس نے نہ کیا یہ بھی اسی طرح مخالفت پر اڑا رہا نتیجہ یہ جی نکلا کے یہ مسئلہ چھیڑ دیا جس کی وجہ سے پورے ملک کے اندر اس کی ذلت و خواہی یہ کہ اس کے جو شائقین جو اس کے یعنی طلبگار جو اس کے محبت کرنے والے اس کو چاہنے والے اس کے تلا میں کے اس کے نام پر جو مدرسوں کے نام رکھے ہوئے تھے نا بشا. انہوں نے اس کا داخلہ منع کر کہا ہمارے مدرسے میں نہیں آنا چاہیے خدا بان کی ایسی نام پڑی مسئلہ وہ چھیڑ دیا جس کے چھیڑنے کی کوئی حاجت نہیں تھی میں اس سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ اگر ایک آزمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے میں بھی ہے جس طرح سے میں نے ابھی مذاہب ہے مواقف کے بیان کے اندر میں نے ایک مذہب بیان کیا ہے تو اس سے میں پوچھتا ہوں بتا اس کے لیے شری حکم کیا ہے وہ کافر ہے کہ جس کی وجہ سے نہ کفر لازماتا ہے نہ دلالت لازماتی ہے نہ فیسق لازم آتا ہے. ایسے مسئلے کو کیوں اچھالا اتنا اقبال کے پھیر تو وہی لانک تھی جی اور دوسرا اقبال کے زمان سے کہتا ہوں کہ دین کافر فکر و تدبیر جہاد سبحان اللہ, دین اللہ, اللہ،, اللہ فی اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ کافر کے دین یہ بنا ہوا ہے کہ وہ ہر وقت اس وقت مسلمانوں کے ساتھ جہاد اور جدال میں جنگ, جنگ میں مصروف ہے نظریاتی جنگ ایک طرف نظریاتی جنگ لڑتا ہے دوسری طرف افر کی جنگ لڑتا ہے ہر طرف سے ہر طرح سے ہر طرف سے اور ہر طرح سے مسلمانوں کو تباہ کرنے کے اندر مصروف ہے اور اقبال کہتا ہے دوسری طرف دیکھو تو ملا کا یہ حال ہے دین ام اللہ پھر سبیر اللہ فساد وہ اللہ پھر ہاستے میں نت نئے فساد کے اندر مصروف ہے نیت نئے فساد میں مصروف ہے کہ ایک ایسا مسئلہ چھیڑ دیا جس سے پھر امت آپس کے اندر گتھم گتھا ہو کر لڑنا شروع کر دے اور لڑائی ایسے مسئلے پر کرے کہ جو مسئلہ مسئلہ ہی نہ ہوتا جس کی بنا پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس مسئلے کی وجہ سے دودھ جائے گا جی بات ہے ابھی بتا چکا ہوں پانچ چار چار قول پیش کی ہیں اور چار علماء چاروں سولت کیا خبیر سے پوچھو کس کو جانب آئے گا رہی عثمان اللہ سبحان اللہ یہی کہہ سکتے ہو کہ یہ اچھا مطلب ہے. اب جس کے متعلق صرف یہی کہا جا سکتا ہے اس کے لیے اتنا بڑا طوفان کھڑا کرنا یہ سوائے شیطان کے کس کا کام ہو سکتا ہے بے آپ صلی اللہ علیہ خرمان کتنا تو نا مت ان خان اوکے ماں خان فرمایا فنا سویا سویا ہوا ہوتا ہے لانسی وہ, وہ شخص جو اس کو ہے گوشت کیا مقصد ہے اس طرح فتنہ ہی بن گیا نا کہ یہ طرح کال پیش کر کے اور تقریرا جھاڑ دینا اور کہنا یہ غلط رہا کہ اس طرح گمراہ فلان ہے یہ فلان ہے کوئی گمراہ ہی نہیں جس طرح کے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں आएश्या. اب حضرت میں اشرف سے یہ سوال کرتا ہوں اور اس کو جواب دینے والے ملاوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ بتاؤ چالیس سال کے بعد تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی رسول ہونا یہ پینتالیس سال کے بعد یہ تو اجماعی طبق ہے اس پر تو کسی کا اختلاف نہیں ہے جو سبشا سبشا سبشا تو کسی کو جھگڑا نہیں ہے بتاؤ کہ چالیس یا تینتالیس سال کے بعد والی جو رسالت اور نبوت ہے جس کے اندر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت متعارف نازل ہوئی ہے پرانے پاک مکمل ہوا ہے ہمارے ملک کے اندر اس وقت دنیا میں اس نبوت رسالت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے کہ وہ نبوت رسالت منسوخ کر دی گئی ہے کہ حکم رائے الوقت وقت اس وقت انگریز کا چل رہا ہے انگریز کا قانون اور نظام ہے اور پھر اسمبلی ہے اور جمہوریت ہے یا جمہوری نظام ہے دیکھو چار نظام ہوتے ہیں کفار کے شہنشاہی نظام کیا شہن نظام؟, نظام؟, نظام؟, نظام فوجی نظام صدارتی نظام, نظام؟ جمہوری نظام؟, نظام یہ چاروں نظام کس کے ہیں کفار کے ہیں ظالموں کو اسلام کا نظام خلاف ہے شہن شاہجت میں شہنشاہ کی چلتی ہے فوجی نظام میں فوجی ظالموں کی چلتی ہے اور جو جناب جی صدارتی نظام ہوتا ہے اس میں صدر کی چلتی ہے وہ جائز جو قبضری کرتا اور جوہوری نظام میں صرف اسمبلی کے خنزیروں کی کثرت کی جلتی ہے بے شک جو وہ جو زیادہ لوگ ان میں سے کہہ دیتے ہیں وہی چلتی قانون بن جاتا ہے ایسے ہے نا اور خلافت وہ ہے جس میں صرف خدا کی جلتی سبحان, سبحان, سبحان اللہ اسلام کا کیا کون سا نظام ہے خلاف خلاف خلاف برا. برا. باقی چاروں ظلم اور کفر کے نظام بے شک شہن شاہیت سعودیہ میں چل رہی ہے یہاں پر باقی کو نظر نہیں آتی کہ کتے کے بچے وہاں پر کہار یہ شہن شاہیت کہاں سے اسلام میں تو خلافت ہے تم خلیفے کی خلافت کی بات اور خلیفے کی بات آ جائے تو وہ صبح سعودی حکومت ختم ہو جائے گی کی کیونکہ خلیفہ ہونے کے لیے قرائشی ہونا چارتا ہے وہ قرائشی نہیں ہے اور یہی شہن شاہیت برطانیہ میں چلتی ہے یہ ملکہ وکٹوریا کی نسل میں یہ ملک کا ہے کیا تمہارے ملک کے نظام جو ہیں یہ تین رہے ہیں صدارتی بھی رائے فوجی بھی رائے فو جمہوری بھی رہا ہے ایسے نا نہ صدارتی میری حالت حالت چلتی ہے نہ فوجی نظام میری حالت چلتی ہے نہ جمہوری نظام میں رس چلتی ہے تو میں پوچھتا ہوں جہاں پر سید المبیا صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام اور قانون کے مقابلے میں کوئی نبیوں کا حکم نہیں چل سکتا نبیوں کا قانون جن کے مقابلے میں نہیں چل سکتا وہاں پر یہ لینوں کے کا فوج کا چلتا ہے یہ اسمبلی کے ووٹوں کا چل رہا ہے اور جناب جی کہیں صدر کا چل رہا ہے میں پوچھتا ہوں جا, تمہارے ملک میں اتنے سال سے یہ کفر کے نظام چل رہے ہیں, رسول اللہ کے نظام کی بات کرنا داش... انتہا پسندی قرار دیتے ہیں اور دہشت گردی قرار دیتے ہیں है. ارے مردود جب تمہارے ملک میں یہ ہے اب عملی طور پر بات سمجھنا عملی طور پر جائز نجائز حلال حرام کے قانون بنانے والا بیٹھا ہوا ہے صدر بنانے والی بیٹھی ہوئی ہے فوج یا بنانے والی اسمبلی بیٹھی ہوئی ہے وہ کثرت سے کثرت رائے سے جو قانون بنا دیتے ہیں مندی کا دن آج فلاں اب میں پوچھتا ہوں یہ عملی نبوت کے دعوے دار بنے بیٹھے ہیں وہ ظالم جو رسول کی رسالت اور نبوت جس کو سب مانتے ہیں چالیس سال کے بعد والی ہاں جی وہ تمہارے ملک میں ختم ہو چکی اور کاپ یہ عملی نبوت کے دعوے دار بن کر بیٹھے ہوئے ہیں ہاں جی مرزا تو ادھر نبوت مسئلہ ہے نبوت پر کل, رسالہ لکھ رہا ہے اور بک بک کر رہا ہے اور میں پوچھتا ہوں کہ وہ جو نبوت نبوت اور رسالت کا جو اتفاقی مسئلہ ہے ہجمای مسئلہ ہے اس نبوت اور رسالت کو ختم کیا جا چکا ہے اس ملک کے اندر ہاں جی اس کے خلاف تو نے کبھی کلام نہیں کی جب کہ آپ خود کہتے ہو کہ چالیس سال تک نبی پاک کو نبی ماننے والا نہ کافر ہے نہ گمراہ ناسکے اور چالیس سال کے بعد جو رسالت اور نبوت ہے اس, اس نبوت کے مقابلے میں کسی قانون کو لانے والا جائے سمجھنے والا قانون سمجھنے والا نیلام سمجھنے والا وہ تو دلجما کافر مرتد اور اسلام سے خارج ہے اور لائن جس سے جس کفر کی وجہ سے دنیا مرتد کافر ہو رہی ہے جس کی وجہ سے دنیا کافر مرتد ہو رہی ہے اور کفر پر چل رہی ہے اس کے متعلق تو تم نے ایک لفظ نہیں لکھا کبھی تقریر نہیں کی تو پتا اب یہ تیرا مسئلہ اٹھانا اس کو ہم کیا ملہ کا فساد کہیں یا نہ کہ کہیں؟ اگر تو حق پرست ہوتا اگر تجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی پاسداری مقصود ہوتا ہاں جی مقصود تھا اور اگر تمہیں لوگوں کا ایمان محسوس کرنا مقصود تھا تو ایسے مسئلے کو کیوں چھیڑا جو ایمان کے منافی نہیں ہے ایمان کے منافی تو یہ مسئلے ہیں ان کے خلاف تم قدم کیوں نہیں اٹھاتے معلومات سماعی جو ہے نا وہ دین کے اندر فساد کے اور تمہارا اللہ جس مدرسے میں وہ راہ آبست لگتا ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے نہیں جانتا پیپلز پارٹی کا منشور جو ہے وہ روٹی کپڑا اور مکھان سوشل ہے اور اس لائن سے پوچھ جو کہ اسلام کے مقابلے میں نظام دینے وہ تو قابل ہوتا ہے وہ تو مرتاد ہوتا ہے تو مرتاد کے مدرسے میں بیٹھا ہوا ہے. اس کو کبھی تبلیغ کیا ہے کہ تو مرتاد ہو گیا well, uh... بل پاس ہوا پیپلز پارٹی تھی اس وقت جنرل مشرف کے ساتھ قوم میں کافی قابلی مشاد تھی ہاں جی فلانی اور الطاف ایم کیو ایم ساتھ, ساتھ ایسے دینا نا جی میں <سلام> جو ان سب کے ووٹوں کی کثرت سے جناب وہ قانون پاس ہوا جس سے جو جس کو جائز کرنے والے تھے ان میں تیرے مدرسے کا محسوس بھی موجود تھا تو لائن اس کے خلاف تم نے خطاب کہا کیا اور کہا کہ یہ پیپلز پارٹی مدد ہے سبحان اللہ جناب کو جائز کر رہے ہیں یہ دلے ہیں یہ جنرل ایسا ہے فلاں ایسے الطاف ایسے ہیں اور دوسروں نے جب مخالفت کی تھی وہ بھی ایز بے اختلاف کی وجہ سے کی تھی ایز بے اختلاف مخالف ہے جی ان کا یہ مطلب نہیں چل کو دین غیرت کر کی وجہ سے وہ یعنی مخالفت کر رہے تھے جگنجا پارٹی اور آ رہی پلان بولتے تھے بالکل دوسری بات یہ ہے کہ یہاں مثال دیکھ کر مسئلہ سمجھاتا ہوں ایک ہوتا ہے زبان سے دعویٰ کرنا میں نبی ہوں کیا ہے عمل سے دعوی کر دینا زبان سے دعویٰ کیا مرزے خادیا نہیں عمل سے دعویٰ کی مثال دیکھو ایک آدمی جا کر ہائی کورٹ پر قبضہ اور اس پر سپریم کورٹ پر قبضہ کر لیتا ہے قبضہ کر کے اور چیف چیف کی کرسی پر خود بیٹھ جاتا ہے جج پر جو نا کام جاری کرنا شروع کر دیتا ہے جج اس کی ماننا شروع کر دیتے ہیں بتاؤ اگر وہ زبان سے نہ کہے میں چیف ہوں لیکن جب عمل اس نے کام چیف والا کر کے دکھا دیا اب اس کو چیف ماننا پڑے گا کہ نہیں ماننا پڑے گا وہ عمل چیف بنا ہوا ہے اگر سے زبان سے نہیں کہہ رہا بے شک قانون بنانا نبی کا کام بھی نہیں ہوتا رسول کا ہوتا ہے نبی رسول کے بناے ہوئے قانون کی اطلاع کرتا ہے اور پھر یہ قانون بنانا اسمبلی کو دیا ہوا ہے اور اسمبلی قانون اسمبلی طور پر بنا رہی ہے اور جائز ناجائز کی شریعت کے مقابلے میں کر رہی ہے وہ عملی نبوت کے دعوے دار بنے بیٹھے ہو امرزے کے بھائی بنے بیٹھے ہو اسمبلی کے لائن جو ہے تم نے ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی ہاں جی ان کے خلاف تو کتاب لکھ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ معلوم ہے یہ سب اور پھر اسی ملک کے اندر کیا پوری دنیا تک دیکھو مسلمان اقوام متحدہ کے پابند ہے اقوام حکومتیں اور اقوام متحدہ جو ہے وہ پابند ہے پانچو ویٹو پاور جو ہے وہ کافر ہیں مشرق ہے ایک بھی ان میں سے مسلمان پوری دنیا کی حکومتیں جو ہے وہ کس کی پابند بنی ہوئی ہیں یعنی پانچ ویٹو پانچوں ویٹو پاور جو ہے وہ شیطان کے حکم کے پابند بنے ہوئے ہیں ایسے نہ اب میں سے پوچھتا ہوں اب بتوا ابھیوں سے بھی پوچھتا ہوں ابھی اپنے یہ کیا چکر ہے کفار کے حکم کی اطاعت اللہ فرماتا ہے اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو, تو پکتے مشرق ہوں اب کفار کی اطاعت کرنے والے تو مشرق ہوتے ہیں تو بھی سعودیہ یا سب کے ساتھ حکومتیں جو ہیں وہ پانچ کافروں کے حکم کے پاکت بنے ہوئے ہیں تو مشرق بنے ہوئے میں خنزیروں سے پوچھتا ہوں دنیا مشرق بنی ہوئی ہے پہلے حکومت پہ مشرق بنی ہوئی ہے اس شرک کے خلاف کبھی بات نہیں لکھی کبھی تقریر نہیں کی کبھی یہ نہیں بتایا لوگوں کو کہ قوام متحدہ کی رکنیت حاصل کرنے والا مشرق ہے اسلام سے خارج ہے کہ سعودیہ کو وادیوں سے کہو سعودیہ کو تو بتا دو بزرگوں کے دردار پر شرک نظر آتا ہے اور سعودی مردار پر شرک نظر کیوں نہیں آتا نظر نہیں آ رہی بزرگوں کے دربار پر شرک نظر آتا ہے عرب کے مرداروں پر شرک نظر کیوں نہیں آتا اس وجہ سے وہاں بھی کتے کے منہ میں پیسہ ڈال دیتا ہے اس کا مذہب پیسہ ہے جیدر سے پیسہ آتا ہے یہ اسی کو اسی کو جناب یہ نبی رسول ماننا شروع کر دیتا ہے اسی کو حق والا ماننا شروع کر دیتا ہے اگر یہ درباروں والے وادی کو پیسہ دے تو ایمان سے اگر یہ سعودیا سے زیادہ ادھر پیسہ دینا شروع کر دے تو یہ کہے گا سب سے بڑی توحید درباروں پر سمجھ آئی معلوم ان کنفیروں کا کام صرف دین میں فساد ڈالنا ہے مسئلہ اس کا جو ہے نا پس منظر اصل وہ یہ ہے ایک تو ہے فساد ڈالنا ہے یہ پس منظر ہے تو اس کے جو یعنی جو صحیح پہلو تھا وہ بھی پیش کر دیا جو عقائد مق وہ بھی اور جو پس منظر ہے جس کی وجہ سے اشرف کو شیطان نے اکسایا وہ بھی سامنے رکھ دیا بے شک وما علي الا ان